اللہ وسلم وسلم والسلام, وسلم والسلام وعلى آله حضرت بن عمر صلی اللہ علیہ اب غزول اللہ اقلاب اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نا پسندیدہ سب سے بری چیز طلاق کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث سے متعلق کچھ باتیں ہیں وہ عرض کروں گا اس لیے کہ تلاق کا مبغوض ہونا ہوتا ہے یہ تو حالات کے مقبوض کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس فیل کو چھوڑ دیا جائے اس کو نہ کیا جائے اس چیز پر اللہ کی غضب ہوتی ہے اس چیز کو نہ کیا جائے یہ ہے مقبوض کا تقاضا اور حل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنا اور نہ کرنا برابر کو کرنا بھی چاہیے نہ کرنا بھی زائد, برابر ہو حالات تو پھر تالاب بھی کیا ہے جب مقبوض ہے, ہے تو دینا لینا نہیں ہونا چاہیے اگر حال ہے تو مقبوض نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایک دوسرے کے منافی ہے اس کا جواب جواب یہ ہے کہ بعض حلال کام شریعت میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ ناپسند پسندیدہ ہوتے ہیں جیسے بغیر ادھر کے گھر میں نماز پڑھنا اور اسی طرح جمعے کے اغان کے وقت بیا کرنا خرید و کرو حلال سے وہ والا حلال مرادہ نہیں ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو بلکہ یہ حل شیطان کو سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے کہ میاں بیوی بی کے درمیان ڈال دی حدیث گزر چکی ہو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال مشہور ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ مبتد. شریعت میں تو وہ حلال ہے لیکن اللہ کے ہاں اس پر غضب ہوتا ہے جیسے میں نے مثال عرض پر دی بغیر ادھر کے گھر میں نماز پڑھنا پہلے اور آزادی نہیں ہے الہ آباد مگر منفیت کے بعد یہ آدمی نکاح سے پہلے کسی عورت کو طلاق دینا چاہے تو طلاق نہیں ہے ابھی مائک نہیں بنا غلام کا تو آزاد کرنا چاہے تو آزاد نہیں ہو سکتا اور نہ مسلسل روزے رکھنا مسلسل دن رات ہاں دن رات نہیں بلکہ ہر دن روزے رکھا مسلسل روزے رکھا یہ بھی جائز نہیں ہے والا یثما بعد احتلام بعد احتلام اور بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالغ بھی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یتیمی میں ہیں ان کو یتیم نہیں کہیں گے یتیم اس کو کہیں گے جن نہ بالغ ہو ہو ولا رضاع بعد فطام ولا كم توم الى اور دودھ پینے کی جو ثابت نہیں ہوں گی دو سال کے بعد اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو اسے رد رات ثابت بلا اور صبح سے رات تک خاموش روزہ رکھنا خاموشی کا روزہ رکھے جا رہے ہیں یہ روزگار ہوا کام اپنے ضروری بات کرنے آپ نکلی گئے کام آئے گا ان شاء اللہ کام آئے گا تلاب اب نہیں اگر جماعت چھوٹ جائے پھر بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ جائے اور جڑ کم ہو جاتا ہے جیت میں آتا ہے کہ جو میں جائے اور اس نے دیکھا کہ اس کی نماز ہو چکی ہے اس کو بھی نماز کا سوباب مل جاتا ہے. مسجد میں جانا چاہیے <تصاب damned> <اسر> <emerges> مجبوری ادھر کی وجہ سے اگر جمہور پور جاتی ہے اگر جان پوچھا کہ گنا ملے گا طلاق تلاق اپلنے کا مسئلہ وہ عورت جس سے ابھی نکاح نہیں ہوا وہ عورت جس سے ابھی نکاح نہیں ہوا اس کو طلاق دینے کی تین صورتیں بنتی ہیں یا کدوری میں بھی پڑتی تھے شاید آپ یاد ہو اس کو طلاق دینے کی تین صورتیں بنتی ہیں نمبر ایک کسی اجنبی عورت کو دینا اور اس کے ساتھ شک نہ کسی اجنبی نہ لگانا شک نہ اگر میں نکاح کروں گا تو تجھے تلاف یہ شک بن گیا شر صرفی اور دوسری صورت یہ ہوئی طالب منصوبہ بیوی کو عورت کو اس کے ساتھ بھی نیچا نہیں ہوا طلاق دے اور ملکیت یا نکاح کی نسبت کے ساتھ میں نے نکاح کیا اگر میں تیرا مالک ہوا تو, تجھے تو ایسی صورت میں کس خلاف ہے اس صورت کو ذہن میں رکھے پہلی صورت پہ شرط نہ لگا اجنبی عورت کو کسی شرط کے, کے ساتھ لیکن وہ شرط مل کر ملک کے لیے سبب نہ ہے تو اب اس میں ملک بھی نہیں ہے یعنی سبب بھی نہیں ہے لیکن شرط ہے اس کے اندر اگر کلا آدمی کے گھر میں داخل ہوئی تو یہ تلاق ہے درمیان والی صورت اختلاخ کی ہے اس سلسلے میں مذہب نمبر ایک یعنی اجنبی اور اجنبی عورت کو طلاق دے کسی شرط کے ساتھ اور وہ شرط ملکیت یا نکاح کی طرف نسبت ہو اس کے اندر اس میں اطلاعات ہے مذہب نمبر ایک جب وہ شرط پائی جائے گی تو طلاق پائی جائے گی جب وہ شرط پائی جائے گی تو طلاق بھی پائی جائے گی خلاف. بھی واقع ہوگا یہ مذہب ہے اپنے آپ مذہب نمبر دو چاہے شرط پائی جائے یا نہ پائی جائے دونوں صورتوں میں تلاق واقع نہیں ہوگی کلاق واقعی نہیں یہ مذہب ہے امام کا ڈلائے رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود <سوال> رضی اللہ تعالیٰ تعلیم بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سالم کا دیہی ہے سزا اکافا نہیں باد لا قبل نکاح سے لاف تین صورتیں بنتی ہے نکاح کی تین صورتیں بنتی ہیں دو صورتوں میں تیسری صورت میں جب وہ شرط پائی جائے گی تو احناف کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے اور امام شافی اللہ کے نزدیک طلاق واقعہ نہیں ہوتی اسی طرح اگلا یہ جملہ ہے شدید کا الہباد آزادی نہیں ہے غلام آزاد نہیں ہوتا مدد اس کے بعد اس میں بھی یہی تین صورتیں بنتی ہیں پہلی پہلی اور آخری جو صورت ہے اس میں اس کے بعد غلام آزاد نہیں ہوگا وہ آزاد نہیں ہوگا درمیان والی صورت میں سے زیادہ امام شافی کے نزدیک اگر پائی جائے یا نہ پائی جائے غلام آزاد ہو جائے گا اور احناس کے شرط پائی جائے گی تو غلام آزاد اپنے والے حضرت شاہد اور حضرت شاہد اپنے دادا صلی اللہ جس چیز کا یہ ابن عدم مالک نہیں ہے اس میں اس کا نظر نہیں ہوتا ولا فیما لائم لی اور جس چیز کا یہ ابن آدم مالک نہیں ہے اس میں غلام یا گاندھی کو آزاد کرنا بھی نہیں ہوتا الا تعلی کا فیم اور ابن عادم اس چیز کا بھی مالک نہیں ہے کہ ابھی نشان ہی ہوا یہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق کا بھی مالک نہیں ہے. سیما میں بتاؤ محلہ نے اس روایت بھی نشل کیے ہیں کہ اتنے فروخت نہیں مالک نہیں اس چیز سے یہ بیاں نہیں کر سکتا جس سے یہ مالک نہیں انسان جس چیز کا مالک نہیں ہو کسی بھی قسم کا रु नहीं कर सकता इंशाला कर बात समझ न आए